بے شک منوفق لوگ اپنی گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہین غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد ناؤ کرتے مگر تھوڑا